ہم نہیں بھولیں گے ہم نہیں بھولیں گے ہم نہیں بھولیں گے ہم نہیں بھولیں گے ہمیں سودا کرو اور ان کی خوشبو ہم نہیں بھولیں گے ہم نہیں حقدام ہو نہیں پائے گا کبھی بھی غ سے آج شیخت میں ہے یہ جو ضرورت گھر جسم میں خون امانت گگما ہے جس کا ہم پہ لازم گہ کہ یہ قرض اتارے اس کا کرلے حکیے کی خوشبو گھر لوٹانا ہوگا ہر گھڑی مت کا ایسا جگانا ہوگا بس امارا کو خود کر کے قابو یہ بدلے میں یہ دیکھو کیا ملا اتباغ ہے مر کے بھی زندہ ہے اپنے گے ہمل ہم ہم نہیں نہیں ہم شہدا کے گھر کھنوا دے یہ نظر میں گے خدا کی برتر تم دیکھ کے آیا ان کے شہدا کا لہو گئے ہم نے سو ماتم یہ رہے گا جاری روک سکتا نا کہ کوئی بھی پورسہ داری ان شدہ سے بفا سلسلہ چوب ہم نہیں گے ہم بھولیں گے ہم نہیں بھولیں گے جسم یہ وقت میں روز تو مل جانا ہے خوش نصیبی کے شاد پانا گئے جذبائی کی مانی سے رکھے اس کی خوب لو سے گیداری ہے آج شکر کی برپا جو آزاداری ہے شہدا سے بپا آج مجلس گھر گے نہیں گے مجھ پہ گئے فرض شگادت کی تمنا رکھنا رات دن اس میں علی دی پافہ کرنا میرے خون سے آئے کربلا کی خوشبو ہم